نحمده ونسلم ونسلم على كريم أما بعد نشن سلیم بسم ویم الرحمن اسماشم ناش دین مستقیم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 صلات و يا سیدی یا سول اللہ, اللہ رب العالمین پیارے کلام میں اشاد فرماتا ہے لا تقن من رحمت اللہ اور تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو آج جو عنوان زیر گفتگو ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اس پاک ہستی کا ذکر خیر ہے جس کا ہر ہر فیل یہ دعوت دے رہا ہے کہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے فرد کے بدلنے سے معاشرہ بدل جاتا ہے معاشرے کی اصلاح کے لیے ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے کے بجائے اور الزام تراشی کرنے کے بجائے پہلے اپنے آپ کو درست کر لیا جائے تاکہ ہماری عملی زندگی اور ہمارا کردار دوسروں کو درست کرنے کا ذریعہ بن جائے سیدنا فاروق اعظم ردی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کو زندگی گزارنے اور معاشرے کی اصلاح کا طریقہ سکھایا آپ کی مبارک زندگی کا ہر گوشہ ایمان کی مضبوطی کا باعث ہے آپ کی سیرت پڑھنے سے ایسا لگتا ہے کہ نور کی چھما چھم برسات ہو رہی ہے نہ امیدی میں امید کی کرن پیدا ہو رہی ہے لا تک من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو معاشرے کے ناسور چھٹ جائیں گے یہ ظلمتیں یہ اندھیرے انشاءاللہ اللہ دور ہو جائیں گے ہم آگے تو بڑھیں کوشش تو کریں اللہ کی رحمت بڑی ہے وہ بڑا کریم پروردگار ہے جب لوگوں کے کردار میں بہتری آتی ہے اور جب کسی ملک کسی شہر کے رہنے والے نیک سالے پرہیزگار ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی انہیں حکمراں بھی اچھے عطا فرماتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسے ہی ان پر حاکم مقرر کیے جاتے ہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کہ کون کون سے پہلو پر گفتگو کی جائے یہ ایک حقیقت ہے کہ مجھ جیسا شخص جس کا مطالعہ انتہائی کم ہے لیکن جب اس موضوع پر غور کیا گیا کہ کردار فاروق اعظم موجودہ دور کا علاج ہے تو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ فاروق اعظم کے کس پہلو پر گفتگو کی جائے آپ کے ایک ایک پہلو میں وہ وسعتیں وہ گہرائی ہے کہ ہر پہلو پر ایک مستقل بیان ہو سکتا ہے آپ کی صلاحیتیں آپ کا کردار امت مسلمہ کی تاریخ کا روشن باب ہے آپ کی سیرت امت کی ڈوبتی ہوئی ناؤ کو ترانے والی ہے آپ رضی اللہ تعالی ہو ان خوبیوں کے مالک کہ اللہ تعالی نے آپ کو وہ روب و دبدبا عطا فرمایا کہ کسی کا آپ کے سامنے آ کر روب و دبدبے سے متاثر ہونا یہ تو بات ہے ہی آپ کو اللہ نے وہ کرامت عطا فرمائی کہ آپ کے نام میں وہ رو دب دبا تھا کہ دنیا کی سپر پاور کہلانے والی سلطنتوں کے بادشاہ آپ کا نام سنتے تو کب کبھی تاری ہو جاتی ہے؟ آپ کے ابتدائی حالات آپ کی شخصیت کو اجاگر کرتے ہیں جہاں تک ہماری معلومات ہے کسی صحابی کو یہ شرف حاصل نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ واری وسلم نے ان کے لیے اس طرح دعا کی ہو جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا کی ہو کئی صحابہ کرام جن کی تعداد ایک لاکھ سے اوپر ہے یہ ایمان لانے سے پہلے کفر کی حالت میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت دینے پر مسلمان ہو گئے لیکن کوئی ایسا صحابی نہیں ہے کہ جس کو رسول اللہ نے اللہ سے مانگا ہو وہ حالت کفر میں ہوں اور ان کے لیے اسلام کی دعا ان الفاظ کے ساتھ کی گئی ہو جن الفاظ کے ساتھ حضرت عمر کے لیے حضور نے دعا کے دار ارقم میں ہیں حضرت خبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ ولگ وسلم دار ارقم میں جلوہ فروز ہیں رات کی گہرائی میں رات کے اندھیرے میں اب آپ اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور اس طرح دعا, دعا کرتے ہیں اللہ الاسلام بعمر ابن الخطاب اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما اسلام کو غلبہ عطا فرما ذرا اس دعا کے الفاظ پر غور کریں یہ ارشاد یہ دعا سمجھدار کے لیے کافی ہے کہ اسلام وہ عظیم مذہب کہ جس کی عظمتیں اور رفتیں بیان نہیں کی جا سکتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی تقویت کے لیے دعا کر رہے ہیں اور کون تقویت دے گا اللہ عزل اسلام بی عمر الخطاب اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما اسلام کو قوت عطا فرما اب آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شان کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے آپ جس حالت میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اور آپ کو حضور کی دعا کے صدقے میں اسلام نصیب ہوا اور پھر یہ آپ کی دعا کا نتیجہ تھا کہ آپ چلتے پھرتے رسول اللہ کی دعا کی عملی تصویر بن گئے آپ کا کردار رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے بلکہ پورے عالم کے لیے مثال بن گیا آپ مسلمانوں کے عظیم حاکم امیر المومنین خلیفت المسلمین سپ سالار عظیم مجاہد پے کرے وفا بن گئے آپ کے اسلام قبول کرنے پر مسلمانوں کو وہ جوش و خروش آیا کہ کسی کے اسلام قبول کرنے پر اتنا جوش و خروش کا مظاہرہ مسلمانوں نے نہیں کیا کہ دار ارقم میں جو سفا کی پہاڑی کے دامن میں یہ مکان تھا وہاں صاحبۂ کرام نے جب یہ دیکھا کہ حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو یہ زور سے انہوں نے اللہ اکبر کہا کہ پورا مکئی مکرمہ اللہ اکبر کی فضا سے گونج اٹھا اسلام لانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ مسلمان حق پر ہونے کے باوجود خفیہ طور پر عبادت کرتے ہیں تو آپ نے عرض کی اور مشورہ دیا کہ مسلمانوں کو علال اعلان عبادت کرنی چاہیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مشورے کو قبول کیا اور پھر یہ چالیس مسلمانوں کا قافلہ بیت اللہ کی طرف آیا مسجد و حرام کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اس قافلے کی قیادت ایک طرف تو سید الشہدا کر رہے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر اس شان سے یہ قافلہ چل رہا تھا کہ جب کافروں نے یہ دیکھا کہ مسلمان عدل اعلان عبادت کے لیے آئے ہیں مارنے کے لیے دوڑے دیکھا ایک طرف سید الشودا حضرت حمزہ ہیں اسد اللہ و اسد ہی اور دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو کہنے لگے مسلمانوں نے آج ہم سے اپنا بدلہ لے لیا آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی دعا کے سطح میں وہ ذہانت عطا فرمائی اور وہ حکمت عملی عطا فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب مشورہ دیتے وہ مشورہ اتنا پیارا ہوتا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ان مشوروں کو قبول کر لیا کرتے جب ہم جمے میں خود بہ سماعت کرتے ہیں اور حضرت عمر کا ذکر آتا ہے تو خطیبی کہتا ہے وَعَلَىٰ أَعْدَلِ الْأَزْحَابِ مَزَيِّنِ الْمِمْبَرِ وَالْمِحْغَابِ الْمُوَافِقِ رَأْيُهُ بِالْوَحْيِ وَالْكِتَابِ حضرت عمر کی یہ شان ہے کہ ان کی رائے ان کے خیالات وحی اور کتاب اللہ کے موافق ہوتے تھے الموافق رو بالوحی والکتاب تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہ عظمت عطا فرمائی کہ اللہ رب العالمین کا عظمتوں والا کلام قرآن مجید فوقان حمید کہ جس کی فصاحت و بلاغت کے آگے عرب کے فسحا آجز آ گئے اللہ تعالی نے حضرت فاروق اعظم ردی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ کرم کیا کہ اکیس مقامات ایسے ہیں قرآن کے اکیس آیتیں قرآن کی ایسی ہیں جو حضرت عمر کی رائے ان آیتوں کے موافق تھی یعنی لوہے محفوظ میں وہ اکیس آیتیں ایسی لکھی ہوئی تھیں کہ جن کا نزول ہونا تھا لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں وہ نور کا علقا کیا کہ جو آیتیں نازل ہونے والی تھی انہیں کے مطابق آپ نے رائے کو پیش کیا ان اکیس آیتوں میں سے چند مثالیں آپ سماپت کیجئے جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جھوٹا الزام لگایا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے الزام سنتے ہی کہا صبح شان کا ہادا بہتان ناغین اے اللہ تجھے پاکی ہے یہ تو بڑا بہتان ہے آپ کا یہ کہنا تھا کہ سور نور میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں جو آیتیں نازل ہوئیں اس میں یہ آیت بھی نازل ہوئی صبح شان کا ہادا بہتان ناغین اسی طرح کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے قرآن میں انسان کی تخلیق کا ذکر سنا کہ اللہ نے انسان کو کیسے پیدا کیا تو آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلا فتبارک اللہ احسن الخالقیم تو ساری کائنات کا مالک یعنی رب العالمین بڑی برکت والا ہے سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے یہ آپ کا کہنا تھا کہ قرآن کی جو آیت نازل ہوئی سورت المومنون آیت نمبر چودہ اٹھارہواں پارہ پہلا رکو اس میں یہی الفاظ ہیں فتبا رک اللہ احسن الخالقین اسی طرح ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یہ قرآن چونکہ جبرائیل لے کر آتے ہیں اور جبرائیل کے تو ہم دشمن ہیں نوزال اگر یہ قرآن میکل لے کر آتے تو ہم ضرور اس قرآن کو مان لیتے تو جب اس نے کہا کہ ہم جبرائیل کے دشمن ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے شاد فرمایا من کا عدو ادولہ و ملائی ہی وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ ہی فَإِنَّ اللَّهَ ولا فن جو اللہ کا دشمن ہو اس کے فرشتوں کا دشمن ہو اس کے رسولوں کا دشمن ہو جبرائیل کا دشمن ہو میکائل کا دشمن ہو تو اللہ کافروں کا دشمن ہے یہ آپ کا کہنا تھا کہ قرآن مجید فقان حمید سر بقرہ آیت نمبر نائنٹی سیون الفاظ کے ساتھ نازل ہوئی تو اس بات کو سمجھ جائیے گا کہ یہ الموافقی راو بالوحی الکتاب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کی زبان پر وہ کلام جاری کر دیا جو کلام قرآن مجید فوقان حمید کے نور کے عین مطابق ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ جو فضائل احادیث طیبہ میں ہیں تو پہلے انہیں سماد کرتے ہیں پھر آپ کا نظام حکومت کیسا تھا اور آپ کی سیرت میں کیا نصیحتیں ہم پیش کریں گے فضائل سننے سے فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی محبت میں مزید اضافہ ہو جائے گا اور جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو انسان اس کے کردار و سیرت کو بھی اپناتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوکا بعدی نبی لکانا عمر ابن الخطاب میرے بعد کوئی نبی نہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو ضرور عمر بن خطاب نبی ہوتے انی لو شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر بے شک میں دیکھتا ہوں کہ انسانی اور جنات میں سے جو شیطان ہیں وہ حضرت عمر کو دیکھ کر بھاگتے ہیں ان اللہ جعل الحق اللہ لسانی عمر وقل بھی بے شک اللہ نے حضرت عمر کی زبان اور آپ کے دل پر حق کو جاری فرما دیا من اب غد عمر فقد اب جس نے حضرت عمر سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی وہ من احب عمر فقط اور جس نے حضرت عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی ابن ماجیا کی روایت ہے حدیث کے جو الفاظ ہیں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سب سے پہلے جس شخص سے مسافہ فرمائے گا اس پر سلام بھیجے گا اور ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں جسے بھیجے گا وہ عمر ہے اور اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس پر اللہ تعالی خصوصی کرم فرمائے گا وہ حضرت عمر ہیں ابن ماجہ کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر ہمیشہ حق بولتے رہیں گے عمر جنت والوں کی آنکھوں کے چراغ ہیں اس ہستی کی وجہ سے فتنہ و فساد کے دروازے بند ہیں اور ان کی زندگی میں کوئی شخص تمہارے درمیان فتنہ و فساد اور پھوٹ نہیں ڈال سکے گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ حضرت عمر کو میرا سلام پہنچا کر فرما دیجئے کہ ان کا غضب اور جلال پسندیدہ ہے اور ان کی مرضی کے مطابق حکم ہوتا ہے حضو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام آسمانی مخلوق یعنی فرشتے حضرت عمر کی عزت اور تعظیم کرتے ہیں میدان عرفات میں حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج جتنے عرفات میں ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ان پر مباہات فرماتا ہے لیکن خاص طور پر حضرت عمر پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق میرے بعد ہمیشہ عمر کے ساتھ ہوگا چاہے وہ کہیں بھی ہوں عمر جب سے اسلام لائے ہیں تب سے ہی شیطان ان سے سامنا ہوتے ہی الٹے پاؤں بھاگ جاتا ہے جیوریل نے مجھ سے کہا عمر کی موت پر اسلام روئے گا فرشتے حضرت عمر کی زبان پر گفتگو کرتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس روئے زمین پر عمر سے زیادہ مجھے کوئی عزیز نہیں ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کون ہیں؟ یہ تمام صاحبۂ کرام میں سب سے بڑے فقی اور مفتی اور مجتہد ہیں یعنی فقہ میں سب سے زیادہ ماہر حضرت عبداللہ بن مسعود ہے آپ فرماتے ہیں حضرت عمر کا علم اگر ترازو کے ایک پلرے میں باقی دنیا کے تمام لوگوں کا علم دوسرے پلرے میں ڈال کر وزن کیا جائے تو حضرت عمر کا پلر ہی بھاری رہے گا اس لیے کہ نوے فیصد علم اللہ نے حضرت عمر کو عطا فرمایا حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب کبھی صالحین کا ذکر کرو نیک لوگوں کا ذکر کرو تو حضرت عمر کا ذکر بھی ضرور کرو اس لیے کہ وہ ہم میں سب سے زیادہ قرآن اور اسلامی احکامات کو جانتے ہیں عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک اس دنیا میں جلوہ افروز رہے یعنی حیات ظاہری تو اس وقت تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ول وسلم کے ساتھ رہے ہر مشورے میں ہر جہاد میں وہ شریک ہوتے رہے اور ہر جنگ میں بہادری کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کرتے رہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسال ظاہری ہوا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو آپ کو یہ اہمیت حاصل ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی حضرت عمر ہر وقت رہے کوئی ایسی مجلس کہ جس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام سے مشورہ لیں اس مجلس میں حضرت عمر ضرور شامل ہوتے اور آپ کے مشوروں کو حضرت صدیق اکبر بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے اور ایک واقعہ تو دور صدیق میں ایسا ہوا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ امت پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ احسان کیا کہ شاید آپ کے بعد یہ احسان ایسا احسان کوئی نہ کر سکا ایک جنگ ہوئی مسلمہ کذاب سے جس جنگ میں سات سو حفاظ صاحبۂ کرام شہید ہو گئے تو اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے حضرت صدیقی اکبر کو مشورہ دیا کہ قرآن کو جمع کر لیا جائے ارب لوگ اپنے حافظے پر بھروسہ کرتے تھے تو قرآن لوگوں کے سینوں میں تھا لکھا ہوا ایک جگہ پر وہ جمع نہیں تھا میں اس واقعے کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا مختصراً یہ بخاری شریف کی دوسری جل میں یہ واقعہ تفصیل سے موجود ہے اور کتاب معیار ہدایت میں بھی یہ واقعہ موجود ہے تو حضرت عمر ربی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ قرآن کو جمع کیجیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اول انکار کیا حضرت عمر سمجھاتے رہے آخر کار صدیق اکبر فرماتے ہیں شرح اللہ صدری حضرت عمر کے بار بار کہنے پر اللہ نے میرے سینے کو کھول دیا اور ان شرائ صدر مجھے ہو گیا اور حضرت صدیق اکبر نے قرآن جمع کرنے کا حکم دے دیا تو اب جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا قرآن کا درس دیا جائے قرآن کی تعلیم عام کی جائے ہر صورت میں تا قیامت یہ ثواب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام اعمال میں درج کیا جائے گا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہیں جب آپ کا وصال ہونے لگا تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا اور آپ نے کہا میری نظر میں حضرت عمر کے علاوہ روئے زمین پر کوئی اور نہیں جسے میں یہ خلافت کا تاج پہناؤں اس سے آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کا اندازہ کر سکتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ کا یہ دور مسلمانوں کا سنہرا دور ہے اور یہ دور سنہرا کیوں نہ ہو بخاری و مسلم کی حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب دیکھا اور خواب میں یہ دیکھا کہ میں دودھ پی رہا ہوں اور ایسا دودھ تھا جس کی تازگی اور خوشبو میرے ناخنوں میں موجود ہے پھر جو دودھ بچا وہ میں نے عمر کو دے دیا صحابہ نے پوچھا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے تو رسول اللہ نے فرمایا اس سے مراد علم ہے تو علم میں انہیں حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار سے ملا بخاری و مسلم کی دوسری حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے عمر کو خواب میں دیکھا ان کے جسم پر ایک قمیض ہے کرتا ہے جو بہت طویل ہے بہت لمبا ہے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا مراد ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد دین ہے کہ عمر دین میں سب سے زیادہ پختہ ہے اب جس کا علم پختہ ہو دین پختہ ہو پھر وہ خلیفہ بنے تو پھر وہ مسلمانوں کا یقیناً سنہرا دور ہوگا بخاری مسلم کی ایک تیسری حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب دیکھا اور نبی کا خواب بھی وہی الہی ہے اور حق ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب دیکھا اس خواب میں میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک کنویں پر کھڑا ہوں وہیں ایک ڈول بھی پڑا ہے میں نے کنویں سے کئی ڈول کھینچے پھر ایک دو ڈول بھرے ہوئے ابو بکر نے بھی کھینچے مگر انہیں اس کام میں کچھ کمزوری سی محسوس ہوئی پھر عمر نے کئی ڈول اس طرح کھینچے کہ میں نے کسی نوجوان کو ایسا ڈول کھینچتے ہوئے نہیں دیکھا پھر پیاسے لوگ چاروں طرف سے امنڈ آئے سب نے سیر ہو کر پیاس بجھائی امام جراء الدین سیودیہ شافی علیہ فرماتے ہیں اس بخاری و مسلم کی حدیث میں جو اشارہ ہے وہ اس طرف اشارہ ہے کہ حضرت عمر خلیفہ ہوں گے اور آپ کی خلافت میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ فتوحات نصیب ہوں گے تو جب آپ خلیفت المسلمین امیر المومنین بنے تو کیا آپ کا انداز تھا کیا آپ نے فوراً کوئی حکم دیا کہ بادشاہ وقت کے لیے یا خلیفہ کے لیے امیر المومنین کے لیے روب دبدبا قائم کرنے کے لیے بہت بڑا پرائم منسٹر ہاؤس ہونا چاہیے یہ گورنر ہاؤس بہت بڑا ہونا چاہیے امیر المومنین کے ہزاروں نوکر ہوں عمدہ عمدہ سواریاں ہوں مال و دولت کے ڈھیر لگے ہوں سونے چاندی کے فرش ہوں تاکہ میرا روب و دب دبدبہ ان بادشاہوں پر قائم ہو جائے کہ جو بادشاہ سونے چاندی میں کھیلتے ہیں کیسر و کسرا آپ نے ایسا کوئی آڈر نہ دیا کیونکہ آپ جانتے تھے کہ بڑے بڑے محلات عمدہ سواریوں اور دولت کی فراوانی میں کوئی روب دبدبا نہیں ہے اصل روب و دبدبا تو اللہ کی فرما برداری میں ہے آپ نے ایسا کوئی آڈر نہ دیا بلکہ آپ ممبر پر جلوہ فروز ہوئے اور آپ نے لوگوں سے خطاب کیا اور فرمائے لوگوں مجھے خلیفہ بنا دیا گیا میرے دل میں اس کی کوئی تمنا نہیں تھی اب میرے کندھے پر یہ بوجھ جب ڈال ہی دیا گیا ہے تو میں تم سے گزارش کرتا ہوں کہ تم میری مدد کرو اگر میں قرآن و حدیث کے مطابق کام کروں تو تم میرے معاون اور مددگار ہو جاؤ اور اگر میں شریعت کے خلاف کوئی کام کروں تو تم مجھے روکو اور مجھے ٹوک دو میرا حکم اسی وقت تک ماننا جب تک میں شریعت کے مطابق حکم دوں اور مجھے سب سے عزیز وہ ہے جو میری اصلاح کرے میرے نزدیک سب سے پیارا وہ ہوگا جو میرے نقائص اور میرے عیوب ڈھون کر مجھے بتائے تم اس طرح میری مدد کرو ارے لوگوں سنو تمہارے مال میں میرا کوئی حق نہیں ہے یہ مال تمہارا ہے میری حیثیت ایسی ہے جیسے ایک یتیم کا متولی ہوتا ہے کسی بچے کے والد کا انتقال ہو جائے وہ یتیم بچہ کسی کی سرپرستی میں چلا جائے تو شرعی مسئلہ یہ ہے یتیم کی پرورش کرنے والا اگر غریب نادار ہو تو وہ یتیم کے مال میں سے اتنا کھانا لے سکتا ہے کہ اس کی صرف بھوک مٹ جائے اور اگر وہ مالدار ہو تو اسے پھر یتیم کے مال سے جو لینا درست نہیں ہے تو آپ نے میری حیثیت ایسی ہے جیسے یتیم کا متولی ہوتا ہے اگر میرے پاس کھانے کے لیے ہوگا تو میں بیت المال سے کچھ بھی نہیں لوں گا اور اگر مجھے کھانے کی ضرورت ہوگی تو اتنا لوں گا جو ایک عام مسلمان دو وقت کا کھانا کھاتا ہے اور سن لو میرے لیے کیا جائز ہے موسم سرما اور موسم گرما کے لیے ایک ایک جوڑا اور پورے دن میں دو وقت کا کھانا اس کے علاوہ مسلمانوں کے مال میں سے کچھ بھی لینا میرے لیے جائز نہیں ہے اپنے لیے کنیز رکھنا بیت المال سے میرے لیے جائز نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے یہ اعلان کرنے کے باوجود کئی سالوں تک بیت المال سے ایک پائی بھی آپ نے حاصل نہ کی آپ سارا سارا دن خلافت کے امور کو انجام دیتے اور پھر بزنس کے لیے جاتے اب چونکہ آپ اپنے بزنس کو بہت کم وقت دیتے تو اس وجہ سے آپ کا نفع بہت کم ہوتا یہاں تک کہ ایک وقت وہ آیا کہ آپ کے گھر میں فاقے پڑ گئے امیر ہیں بائیس لاکھ مربع میل کی سلطنت کے خلیفہ ہیں امیر المومنین ہیں لیکن حال یہ ہے کہ گھر میں فاقے پڑ گئے آپ نے خود جو ہے بیت المال سے اپنا وظیفہ مقرر نہ کیا جب صحابہ کرام نے یہ حالت دیکھی کرام کلام علیہ مردوان نے مہم مشورے سے امیر المومنین کا وظیفہ مقرر کیا وہ وظیفہ کیا تھا کہ اس سلطنت کے اندر جو غریب آدمی آپ یوں سمجھیے کھانا کھاتا تھا اس سے بھی کم درجے کا کھانا امیر المومنین کھاتے غریب آدمی جو لباس پہنتا تھا اس سے بھی کم درجے کا لباس آپ پہنتے اتنا معمولی وظیفہ آپ اس سے لیتے حضرت امیر معویر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا خوب کہا کہ صدیق اکبر کی شان بہت بلند و بالا ہے مگر ایک بات ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی دنیا کی حوث نہیں کی کبھی دنیا کی تمنا نہیں کی اور آپ کے پاس دنیا آئی بھی نہیں دنیا نہیں آئی آپ کے پاس لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دنیا لونڈی اور غلام بن کر قدموں میں آئے لیکن آپ نے اس دنیا کو ٹھکرا دیا کس قدر آپ کے دربار میں مال کے ڈھیر لگ جاتے اس کا اندازہ کیجئے ایک چھوٹا سا شہر ہے مدائن یہ مدائن جب فتح ہوا تو اس ایک شہر کی مالی پوزیشن سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ امیر المومنین کے پاس کتنا مال کا ڈھیر ہو جاتا جب مدائن فتح ہوا تو نوے کروڑ چاندی کے سکے جمع ہو گئے نوے کروڑ درہم آپ نے وہ سارے نوے کروڑ درہم مجاہدین اور غریبوں میں تقسیم کر دیے ایک درہم بھی اپنے لیے نہ رکھا اس مدائن میں جو محل تھا اس محل میں سے ایک قالین مسلمانوں نے حاصل کیا وہ قالین اس قدر قیمتی اور خوبصورت تھا کہ تاریخ دان لکھتے ہیں اس قالین کی قیمت کا اندازہ لگائیے جو بہت بڑا قالین تھا یعنی سوچیں پورے محل میں جو قالین رشتہ ہوگا کتنا بڑا ہوگا اس قالین کا ایک بالش ایک بالش ٹکڑا اتنا مہنگا تھا کہ بیس ہزار درہم میں وہ بک رہا تھا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر تحریر کیا یہ امیر المومنین تمام لوگوں کے وظائف مقرر کر دیے گئے دودھ پیتے بچے کا بھی وظیفہ مقرر کر دیا گیا لیکن اس کے باوجود بیت المال کا خزانہ وہ بھرا پڑا ہے اگر اجازت ہو تو امیر المومنین کی خدمت میں بھی کچھ مال پیش کر دوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حذیفہ کو یہ لکھا کل مال مسلمانوں کا ہے وہ مال عمر یا اس کی اولاد کا نہیں ہے آپ کی عادت تھی ہم بیت المال سے ساری دنیا میں یعنی تمام عالم اسلام میں خیرات فرماتے لیکن بیت المال سے اپنے رشتہ داروں کو حصہ نہیں دیتے تھے تو آپ کے سسر نے ایک موقع پر کہا کہ میں غریب ہوں آپ میری مدد کریں تو آپ نے فرمایا میرا اصول یہ ہے کہ میں بیت المال سے رشتہ داروں کو حصہ نہیں دیتا ہاں میں اپنا مال آپ کو پیش کر سکتا ہوں پھر آپ نے دس درہم نکالے اور اپنے سسر سے فرمایا کہ صرف میرے پاس دس درہم ہے آپ یہ لے لیجئے اس کے علاوہ میں آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حضرت علی اور بعض صاحبۂ کرام حاضر ہوئے جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے جو وظیفہ لیا ہے وہ بہت مختصر ہے اس میں گھر والوں کا گزارا بڑی مشکل سے ہوتا ہے تو صحابہ کرام نے آپ کی بیٹی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سفارشی بنایا کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ حضرت عمر کے سامنے یہ بات کون کہے اور بات کیا کہنی تھی کہ امیر المومنین آپ اپنا وظیفہ بڑھا لیں آپ کا وظیفہ بڑا مختصر ہے تو حضرت حفصہ کو سفارشی بنایا کہ یہ ام المومنین بھی ہیں اور امیر المومنین کی چہیتی بیٹی ہیں حضرت حفصہ گئیں اور بڑی تگودو کے بعد موڈ دیکھ کر گفتگو شروع کی اور عرض کیا کہ میری عرض ہے کہ ابا جان آپ جو وظیفہ لیتے ہیں یہ بہت مختصر ہے گھر والوں کا گزارا بڑی مشکل سے ہوتا ہے کچھ وظیفہ بڑھا لیجئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یکدم جلال آ گیا اور آپ نے فرمایا یہ تم نہیں بول رہی پیچھے کوئی اور بول رہا ہے یہ بتاؤ کہ یہ بات تمہیں کس نے کہی ہے تو حضرت حفصہ الممنین رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میں آپ کو نام نہیں بتا سکتی جب تک آپ مجھے یہ نہ بتائیں کہ اگر آپ کو نام پتہ چل جائے گا تو آپ کیا کریں گے تو آپ نے فرمایا اگر مجھے نام پتہ چل جائے تو میں اسے سخت سزا دوں گا ام المومنین حضرت حفصہ نے کہا پھر میں آپ کو نام نہیں بتاتی اس قدر آپ مسلمانوں کے مال سے اجتناب کرتے ایک موقع پر اتف بن فرقد نے آپ کو مشورہ دیا کہ امیر المومنین آپ اپنی غذا کو اچھا کر لیں تو آپ نے فرمایا افسوس چند دن کی زندگی میں اچھی غذا سے فائدہ اٹھانے کی کیا ضرورت ہے آپ اون کا لباس پہنتے اور اس لباس میں بھی جگہ جگہ پیبند ہوتے آپ جب سفر کے لیے نکلتے تو بڑی سادگی کے ساتھ سفر فرماتے نہ کوئی پروٹوکول ہوتا نہ ہی لوگوں کا جمگٹا ہوتا ایک خادم کو ساتھ لیتے اور لمبے لمبے سفر پر روانہ ہوتے ہر سال آپ حج کرتے آج غریب سے غریب اسلامی ملک ہو اس کے صدر صاحب یا وزیر اعظم صاحب بھی اگر حج پر جائیں یا عمرے پر جائیں تو دو سو افراد تین سو افراد کو ساتھ لے جاتے ہیں اور ایک عمرے کا خرچہ بھی کروڑوں میں ہوتا ہے آج اگر اسلامی ممالک کے وزرا کی عیاشیوں کو دیکھیں قوم خودکشیاں کر رہی ہے لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور گزرا اور حکمرانوں کے عیاشیوں کا یہ عالم ہے کہ ان کا روزانہ کھانے کا جو بل ہے وہ لاکھوں میں ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہر سال حج کے لیے روانہ ہوتے اور ہر سال حج کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ حج کے موقع پر پورے عالم اسلام سے لوگ جمع ہو جاتے تو آپ ان سے ملاقات کرتے اور ان سے یہ پوچھتے کہ میں نے جو گورنر عامل جو حکمران تم پر مقرر کیے ہیں تمہارے شہروں میں ان سے تمہیں کوئی شکایت تو نہیں ہے اگر کوئی غریب سا آدمی بھی اگر شکایت کر دیتا کہ مثلا مصر کا گورنر جو ہے وہ یوں کرتا ہے تو آپ اس کی شکایت کو لکھ لیتے اور تحقیقات کرتے اور اگر گورنر میں وہ خامی پائی جاتی ہے. تو آپ کا یہ آڈر ہوتا کہ جب میں حج کے لیے پہنچوں تو سارے گورنر پوری اسلامی سلطنت کے گورنر وہ حج کے موقع پر حاضر ہوں تو آپ بھرے مجمع میں مصر کا گورنر ہو عراق کا گورنر ہو شام کا گورنر ہو کسی کی پرواہ نہ کرتے بھرے مجمع میں اس کو کوڑے لگاتے اس کو درے مارتے اور اسے سزا دیتے ایک موقع پر مصر کے گورنر سے غلطی ہو گئی انہوں نے ایک شخص کو تھپڑ مار دیا اس شخص نے امیر المین سے شکایت کی تو آپ نے مصر کے گورنر سے فرمایا کھڑے ہو جاؤ اور اس شخص سے فرمایا تو اپنا بدلہ لے اور گورنر کو تھپڑ مار مصر کے گورنر کہنے لگے امیر المومنی ذرا اس کا خیال کریں اگر اس طرح کیا جائے گا تو روب دبہ ختم ہو جائے گا ملک کا نظام درم برم ہو جائے گا کہ گورنر پورے صوبے پورے ملک کے گورنر کو اگر کوئی تھپڑ مارے بھرے مجمے میں تو اس طرح اس کا روب ختم ہو جائے گا امیر المو نے کیا جواب دیا آپ نے فرمایا روب جائے تو جائے نظام درم برم ہو تو ہو میں مظلوم کو اس کا حق ضرور دلاؤں گا اسی طرح ایک گورنر کے بیٹے نے غصے میں آ کر کسی کو کوڑا مارا اب وہ گورنر بھی آئے ہوئے تھے اور ان کا بیٹا بھی حج کرنے کے لیے آیا تھا اس شخص نے امیر المومنین سے شکایت کی تو امیر المومنین نے تحقیقات کی اور اس کا جرم ثابت ہو گیا تو بھرے مجمع میں گورنر کے سامنے آپ نے کوڑا دیا اس مظلوم کو اور فرمایا اس گورنر کے بیٹے کو سب کے سامنے کوڑے مار اور جتنے کوڑے اس نے تجھے مارے تھے اتنے ہی کوڑے مار سب لوگ دیکھ رہے تھے یہ دب دبدبا اور یہ انصاف اور عدل کی جب فضا ہو تو پھر کردار فاروق اعظم یقیناً موجودہ دور کا علاج ہے بلکہ ہر دور کا علاج ہے آپ کی سادگی کا یہ عالم کہ حج کے لیے جاتے راستے میں پڑاؤ کرتے تو وہاں کوئی خیمہ نہیں لگاتے درخت کے نیچے ہاتھ کا تکیہ بنا کر مٹی پر سو جاتے بیت المقدس کے جب آپ نے سفر کیا تو بیت المقدس میں شورا تھا کہ مسلمانوں کا وہ امید بیت المقدس آ رہا ہے کہ جس کے نام سے بڑے بڑے بادشاہ کاپتے ہیں دور دراز سے لوگ امیر المومن کا دیدار کرنے کے لیے وہ بیت المقدس سے باہر کھڑے تھے ان کی نگاہیں منتظر تھیں کہ امیر المومنین آئیں ہم دیکھیں مسلمانوں کا امیر کس شان و شوقت کا مالک ہے اور حال یہ تھا کہ امیر المومنین مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے ایک اونٹنی پر ایک خادم لے کر جب وہاں پہنچے تو کپڑے گرد آلود تھے امام شریف گرد آلود تھا اونٹنی کمزور ہو چکی تھی اور آپ کا یہ سفر اس طرح تھا کہ کچھ دیر آپ اونٹنی پر بیٹھتے اور کچھ دیر وہ خادم اونٹنی پر بیٹھتا اب باری جو ہے اونٹنی پر بیٹھنے کی خادم کی باری تھی تو آپ نے اسے اونٹنی پر بٹھایا اور خود اس کی لگام کھینچتے ہوئے بیت المقدس میں داخل ہوئے اس موقع پر جب آپ دور سے آ رہے تھے اور مسلمانوں نے آپ کی یہ حالت دیکھی تو کچھ مسلمان بھاگتے بھاگتے آئے اور کہنے لگے مل مومنی روب دب دبا ختم ہو جائے گا آپ ایسا کیجیے یہ گھوڑا لے لیجیے اپنے کپڑے بدل لیجیے دیکھیں تو صحیح کتنے پیبند لگے ہوئے ہیں کیا جواب دیا آپ نے آپ نے فرمایا عمر بن خطاب وہ ہے کہ اس کا باپ خطاب اونٹ چرانے کے لیے اسے دیتا تھا تو اونٹ اس کے قابو میں نہیں آتے تھے اور روزانہ یہ اپنے باپ سے مار کھاتا تھا کہ تُو اتنا بڑا ہو گیا اونٹوں کو قابو میں نہیں کر سکتا عمر کو یہ عزت ان کپڑوں نے نہیں دی اسلام نے عزت دی ہے تو ان کپڑوں سے عزتیں نہیں ہیں مجھے عزت ملی ہے تو اسلام کی بدولت ملی ہے اور پھر حقیقت دنیا نے یہ دیکھا جب حضرت عمر بیت المقدس میں داخل ہوئے تو ایک پادری دوڑتا ہوا آیا اور کتاب کھول کے کہنے لگا آسمانی کتاب میں حضرت عمر کا تذکرہ لکھا ہے کہ جو بیت المقدس فتح کرے گا اس کی یہ شان ہوگی کہ لباس پر جگہ جگہ پیبند ہوں گے اور اس کی یہ شان ہوگی کہ خادم اونٹنی پر بیٹھا ہوگا اور وہ رسی کھینچ رہا ہوگا آپ کو کبھی کبھی حالت یہاں تک پہنچتی کہ گھر میں کھانے کے لیے نہ ہوتا تو آپ بیت المال سے قرضہ لیتے آپ نے ایسا نظام آپ نے قائم کیا تھا کہ اس نظام کی زد میں آپ بھی آتے تھے یعنی بلا جھجک آپ سے بھی پوچھ گچھ جو ہے کی جا سکتی تھی تو خزانچی آپ کو یاد دلاتا امیر المومنین تین دن باقی ہیں قرضہ واپس کر دیجئے گا یعنی اس قدر وہ سختی کے ساتھ آپ کی گرفت کرتا اور کہتا آپ صرف تین دن رہ گئے ہیں دیکھیں وقت پورا ہونے سے پہلے قرضہ بیت المال میں جمع کروا دیجئے گا آج ہے کسی کی ضرورت بادشاہ یا صدر وزیر اعظم تو بڑی بات ہے معمولی ایس ایچ او اس کے سامنے کوئی بات کر کے تو دیکھے آپ سے پوچھا گیا کہ آپ خلیفہ ہیں کہ بادشاہ تو آپ نے فرمایا خلیفہ پوچھا خلیفہ و بادشاہ میں کیا فرق ہے تو آپ نے فرمایا خلیفہ وہ ہوتا ہے جو ناجائز رقم نہ خود لے نہ کسی کو دے ایک موقع پر حجاز مقدس میں قہت آ گیا بارشیں بند ہو گئی گرمی شدت کی تھی اس قدر شدت کی گرمی تھی کہ پہاڑ گرمی سے پھٹ گئے خوراک کی قلت پیدا ہو گئی تو امیر المومنین نے پوری اسلامی دنیا کے اندر آپ نے تاجروں کو اور گورنروں کو لکھا کہ حجاز مقدس کے لیے غلے کو بھیجیں چاروں طرف سے ہزاروں غلے کے اونٹ آنے لگے اب امیر المومنین کا عالم یہ تھا کہ صبح سے لے کر شام تک خود لوگوں کو کھانا کھلاتے شاید یہ بات ہم میں سے کئی کے علم میں نہ ہو کہ قہد کے نو مہینے تک امیر المومنین مدین منورہ اور اس کے باہر دستخان لگاتے جس سے روزانہ دس ہزار افراد کھانا کھاتے اور اس کے علاوہ تقریباً چالیس ہزار افراد کو گھر میں راشن آپ جو ہے خود پہنچاتے یعنی آپ کے خدام بھی پہنچاتے اور آپ بھی ان میں شامل ہوتے اور آپ نے ان دنوں میں جبکہ مسلمان بھوکے تھے قہض سالی کیفیات کی تھیں آپ نے اپنے گھر میں یہ آڈر کر دیا کہ کوئی عمدہ غذا نہیں کھائے گا گوشت گھی شہد ان چیزوں پر آپ نے پابندی لگا دی فرمایا جب تک مسلمانوں سے یہ قہد دور نہیں ہوتا ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم اعلیٰ لقما اپنے پیٹ میں ڈالیں ایک موقع پر دیکھا کہ آپ کا چھوٹا بیٹا وہ تربوز کھا رہا ہے تو آپ انتہائی جلال میں آئے اور آپ نے فرمایا شرم نہیں آتی رسول اللہ کی امت بھوکی ہے اور تو جب پھل کھا رہا ہے ایک موقع پر اپنے بیٹے آسم کو دیکھا کہ انہوں نے گوشت لیا اور گوشت کھا رہے تھے تو آپ نے فرمایا تمہارے پاس گوشت کہاں سے آیا میں نے تو منع کیا تھا کہنے لگے ابا جان کئی مہینے ہو گئے گوشت کی شکل نہیں دیکھی دل چاہا کہ دو تین لقمے گوشت کے کھا لوں تو آپ نے فرمایا آئندہ کبھی دل پر نہ چلنا یہ دل کی خواہشات بڑی نقصان دہ ہوتی ہیں اگر نفس کو تم نے کنٹرول نہ کیا تو آج تم نے حلال پیسوں سے گوشت حاصل کیا اور کھا لیا کل کو تمہارا دل چاہے گا تو کیا تو چوری کر کے کھائے گا اس طرح آپ نے سختی سے اسے ڈانٹ دیا حضرت حفصہ جو آپ کی بیٹی ہیں اور حضرت عبداللہ جو آپ کے بیٹے ہیں دونوں ایک دن آئے اور عرض کرنے لگے ابا جان آپ پر خلافت کا اتنا بڑا بوجھ ہے آپ نہ رات کو آرام کرتے ہیں نہ دن کو آرام کرتے ہیں کیونکہ آپ سے کوئی پوچھتا کہ حضرت میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں اگر میں کوئی خبر لے کر آؤں تو کس وقت آپ کے دربار میں حاضر ہوں تو آپ فرماتے رات کا وقت ہو دن کا وقت ہو میرے دروازے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں تم میرے آرام کی فرما نہ کرنا کسی کافر سفیر نے پوچھا آپ کے معمولات کیا ہیں آپ کب جو ہے سوتے ہیں تو آپ نے فرمایا نہ میں رات کو سوتا ہوں نہ دن کو سوتا ہوں دن کو سوؤں تو لوگوں کا نقصان ہے اور رات کو اگر عبادت نہ کروں تو اپنا نقصان ہے تو آپ کی بیٹی اور آپ کے بیٹے نرس کی ابا جان آپ بہت کمزور ہو چکے ہیں خلافت کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں تو آپ کچھ اچھی غذا استعمال کریں اور یہ فاقہ کشی چھوڑ دیں عمدہ غذا آپ استعمال کریں اور اس غذا سے آپ کو طاقت حاصل ہوگی تو خلافت کے امور آپ اور اچھی طرح انجام دے سکیں گے تو آپ نے فرمایا میری بچوں تمہارا مشورہ تو بہت اچھا ہے لیکن میں نے رسول اللہ کو یہی دیکھا کہ آپ نے عمدہ غذا کو تناول نہ فرمایا میں نے صدیق اکبر کو یہی دیکھا کہ آپ نے اپنے آپ کو عمدہ غذا سے بچایا اب میں جنت میں ان دونوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تو ان کے اتباع اور ان کی فرما برداری اور ان کے طریقے کو میں نہیں چھوڑ سکتا کردار فاروق اعظم موجودہ دور کا علاج ہے لمبے لمبے سیمینار کانفرنس یہ کرنے کی حاجت نہیں اصل ہے کردار فاروق اعظم اپنانے کی ضرورت ہے آپ کا جو کردار ہے اگر ہم میں سے ہر فرد اپنا لے سادگی اپنے دیگر بھائیوں کے لیے ہمدردی کا جذبہ رکھنا اپنی زندگی کو عیش و عشرت سے خالی کرنا خوف خدا رکھنا اللہ تبارک وطال کے ڈر کے باعث کانپتے رہنا آپ نمود و نمائش کرنے والے نہ تھے لیکن اللہ نے آپ کو وہ رو عطا فرمایا کہ کئی میلوں تک آپ کا روپ پایا جاتا ہاتھ کا تکیہ بنا کر سونے والے تھے اگر ہم اپنے آپ کو بدلیں گے تو نظام بدل جائے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اناج کی بوریاں اور غلہ اور کھانا لوگوں کے خیموں میں اور گھروں میں پہنچایا کرتے تو خدام یہ کہتے حکومت کے نمائندے یہ کہتے ہیں حضرت اتنے لوگ پہنچانے والے موجود ہیں آپ آرام فرمائیں آپ اس کام میں کیوں شریک ہوتے ہیں تو آپ کا یہ کردار اصل میں اس لیے تھا کہ جب حکمران وقت وہ آگے بڑھ کر پیش ہوتا ہے تو دیگر لوگ سستی نہیں کرتے آپ فرمایا کرتے تم اپنا بوجھ اٹھاؤ میں اپنا بوجھ اٹھاؤ کیا قیامت کے دن تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے کوئی بیمار ہوتا تو آپ اس کی عادت کرتے غسل اپنے ہاتھوں سے دیتے کفن پہناتے نماز جنازہ پڑھتے اور آپ یہ لوگوں سے کہتے کسی کا انتقال ہو جائے رات ہو دن ہو مجھے تم بتا دینا میں اس کی نماز جنازہ پڑھوں گا اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے اس قدر محنت اور مشقت کے ساتھ آپ نے اپنی زندگی کو گزارا جب آپ نے خود ایسی مثال پیش کی تو پھر آپ گورنروں پر بھی بڑی سختی فرماتے جو بھی گورنر بنتا آپ پہلے اس سے شرائط طے کرتے وہ آلہ گھوڑے پر سواری نہیں کرے گا اعلی درجے کا کھانا نہیں کھائے گا عمدہ لباس نہیں پہنے گا کیوں اس لیے کہ گورنر اگر ان چیزوں کا عادی ہوگا تو غریب لوگوں کے دل جو ہیں وہ چھوٹے ہوں گے تو آپ گورنر پر ان چیزوں کی پابندی لگاتے حاجت والوں کے لیے اپنے دروازے وہ بند نہیں کرے گا وہ کوئی چوکیداری یا دربان اپنے دروازے پہ نہیں رکھے گا آپ کو علم ہوا کہ فلاں گورنر نے عمدہ لباس پہنا ہے اور دربان رکھا ہے تو آپ نے حکم دیا کہ جاؤ یہ جس حالت میں ہو اسے گرفتار کر کے آؤ اسے آپ کے سامنے لایا گیا آپ نے فرمایا یہ عمدہ لباس اتارو اور کمبل کا کرتا آپ نے پہنا دیا اور اسے بکریاں دی اور فرمایا جاؤ بکریاں تم چڑھاؤ تم انسانوں پر حکومت کرنے کے قابل نہیں ہو جب آپ کسی کو گورنر بناتے تو اس کے تمام مال کی فہرست آپ بنا لیتے اور اپنے پاس رکھ لیتے کہ کیا کیا اس کے پاس ہے یہاں تک ایک چادر بھی ہوتی تو آپ کے پاس لکھی بھی ہوتی کہ اس کے پاس اتنی چادریں ہیں اتنے اس کے پاس کپڑے ہیں اتنے قلم ہیں اتنی سواری ہے پھر اس کی چیکنگ ہوتی ہے اگر کوئی ایک چیز بھی زائد پائی جاتی تو آپ گورنر سے پوچھتے یہ بتاؤ یہ چیز تم نے کہاں سے حاصل کی اگر وہ اسے ثابت کرنے میں ناکام ہو جاتا تو اسے لے کر آپ بیت المال میں آپ جو ہے داخل کروا دیتے آپ جب کسی کو گورنر بناتے تو اسے ایک پرچہ لکھ کر دیتے فرماتے جاؤ لوگوں کو جمع کرو لوگوں کے سامنے پڑھ کر سناؤ اس پرچے میں یہ ہوتا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا مجھے یہ کام کرنا منع ہے یہ کام کرنا منع ہے یہ کام کرنا منع ہے اگر میں کروں تو کوئی بھی شخص امیر المومنین کو شکایت کر سکتا ہے اسی طرح آپ نے پرچہ نویس مقرر کیے تھے پرچہ نویس کو آپ یوں سمجھ لیے جاسوس وہ پورے ملک میں پھیلے ہوئے تھے پوری سلطنت میں گورنر صبح کیا کر رہا ہے شام کو کیا کر رہا ہے رات کو کیا کر رہا ہے کس سے اس نے کیا کہا وہ ساری نگرانی کرتے کسی کو پتہ نہ ہوتا کہ اس ملک میں امیر المومنین کے پرچہ نویز کون ہے اور روزانہ وہ امیر المومنین کو جو خط روانہ کرتے اور امیر المومنین ان خطوط کا مطالعہ کرتے جہاں دیکھتے کہ گورنر نے کوئی غلط بات کی ہے تو فوراً آپ اس کو سختی فرماتے وہ گورنر بھی حیران ہو جاتا کہ امیر المومنین کو ان ساری باتوں کا علم کیسے ہو جاتا ہے اس قدر آپ نے نظام پختہ کیا ذرا سوچیے وہ دور کہ جس میں آمد و رفت کے ذرائع نہیں تھے نہ ٹیلی فون تھا نہ موبائل تھے نہ سیٹلائٹ تھے لیکن اگر ہم کردار کو دیکھیں انسان اگر نظام بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے آج سب کچھ ہے کلوز سرکٹ کیمرے بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں پھر بھی چوریاں ہو جاتی ہیں اور چور نہیں پکڑا جاتا تو اصل بات یہ کہ جب خود ہمارے کردار میں خامیاں ہوں تو پھر چوروں ہی کی رکھوالی کی جاتی ہے آپ گورنروں کا انتخاب بھی بڑی احتیاط سے فرماتے اور پھر آپ کے دور میں جو گورنر پائے گئے ان کا مقام و مرتبہ اس قدر بلند و بالا تھا کہ ہمس کے گورنر حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ ایک موقع پر ہمس جو شام کا ایک شہر ہے تو وہاں سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے عرض کی یا المومنین ہمارے ملک میں بہت سارے کچھ لوگ غریب ہیں تو آپ نے فرمایا مجھے غریبوں کی فہرست دو تاکہ میں انہیں زکوٰۃ اور فطرہ وغیرہ دوں تو ان لوگوں نے فہرست بنا کر دی سب سے پہلے ہمس کے گورنر حضرت سعید بن عامر کا نام تھا آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ غریب یہ ہے تو کہا پورے ہمس میں ان کے جیسا کوئی غریب نہیں ان کے پاس کوئی چیز نہیں گھر بالکل خالی ہے تو آپ نے ایک ہزار سونے کی اشرفیاں یعنی تقریباً ساڑھے چار کلو سونا ہمس کے گورنر حضرت سعید بن عامر کو بھیجا جب حضرت سعید بن عامر کے پاس یہ سونا آیا تو دھاڑے مار مار کر رونے لگے زوجہ آئیں گھبرا کر اور کہنے لگی کیا ہوا کیا امیر المومنین وصال فرما گئے کہا امیر المومنین کے وصال ہونے سے بڑا حادثہ ہو گئے ان کے وصال سے بڑا حادثہ ہو گیا میرے گھر میں دنیا آ گئی ہے زوجہ نے کہا پھر دنیا کو دور کر دیں کہا میں دور تو کر دوں کیا تم میری مدد کرو گی انہوں نے کہا بالکل میں آپ کی مدد کروں گی تو کہا کہ دیکھو یہ ہزار سونے کی اشرفیاں آئی ہیں تو کہا تقسیم کر دیجئے اللہ نے ان کی زوجہ کو بھی وہ ذوق دیا کہ ہزار دینار انہوں نے خرچ کر دیے اور رات کو ان کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں تھا یہ جب گورنروں کا حال ہے تو امیر المومنین کی کیا شان ہوگی آپ راتوں کو گشت کرتے اور لوگوں کے حالات معلوم کرتے اپنے نفس کی اصلاح کی فکر کرتے کبھی پیٹ پر مشکیزہ لے کر لوگوں کو پانی پلاتے کسی نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں تو فرماتے ایک وقت وہ تھا کہ میں پانی بیچا کرتا تھا اور پانی پلا کر میں کماتا تھا اور اسی پر میرا گزارا ہوتا تھا میں اپنے نفس کو اپنا ماضی یاد دلا رہا ہوں تاکہ یہ مغرور نہ ہو جائے پھری مجمعے میں ایک شخص نے آپ سے کہا اے عمر اللہ سے ڈر تو آپ نے اپنے سر کو جھکا دیا اور رونے لگے کسی نے اس شخص سے کہا تو یہ شرم نہیں آتی امیر المین کو یہ کہتا ہے تو آپ نے فرمایا اسے کچھ مت کہو یہ تو میرا محسن ہے اس نے مجھے اللہ کا خوف یاد دلایا ایک بڑھی عورت نے آپ کو بھرے مجمع میں ٹوک دیا آپ کے خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ زیادہ رونے کی وجہ سے آپ کے چہرے پر لکیریں پڑ گئی تھیں آنسو کی وقت وشال کسی نے آپ کی تعریف کی شہادت کے وقت تو آپ نے فرمایا بیٹا میری تعریف مت کرو عمر نے جو نیکیاں کی ہیں اگر وہ نیکیاں اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائیں اور اسے جنت نہ بھی ملے تب بھی یہ بہت ہے بس میں اللہ سے ڈرتا ہوں حالانکہ آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ قطعی جنتی ہیں اور رسول اللہ نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے حضرت انس فرماتے ہیں ایک دن میں باغ میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ باغ کی دیوار کے پیچھے سے کسی کی بات کرنے کی آواز آ رہی ہے میں نے کان لگایا تو وہ حضرت عمر تھے اور وہ اپنے نفس کو تمبی کر رہے تھے فرما رہے تھے اے عمر لوگ تجھے امیر المومنین کہتے ہیں واہ واہ تو امیر المومنین کہنا نہیں لگا اللہ سے ڈر یاد رکھ اللہ کا عذاب بہت ہی سخت ہے اس طرح اپنے آپ کو ڈانٹتے اور کبھی جو ہے تنکا اٹھا لیتے اور کہتے کاش عمر یہ تنکا ہوتا انسان نہ ہوتا کبھی فرماتے کہ کاش عمر دمبا ہوتا جسے لوگ دیکھتے پھر خرید کے لے جاتے پھر ذبح کر دیتے اور پھر کچھ گوشت سکھا لیتے اور کچھ گوشت کا قیمہ بنا لیتے کاش عمر انسان نہ ہوتا حضرت کاپ احبار رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر حضرت عمر سے فرمایا یا امیر المومنین آسمانی کتابوں میں ایک بادشاہ کا ذکر ہے جو بڑا نیک سیرت تھا جب میں اس بادشاہ کا قصہ پڑھتا ہوں تو مجھے آپ یاد آ جاتے ہیں جب آپ کو دیکھتا ہوں تو وہ بنی اسرائیل کا بادشاہ یاد آ جاتا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کرامت عطا فرمائی کوئی آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا تھا کیونکہ آپ جھوٹ کو فورن پہچان لیتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار یہ ہمیں یہ فکر دیتا ہے کہ حضرت عمر بوجھ اٹھا کر جاتے تو آپ یہ کہتے کہ میرے بوجھ کو تم نہ اٹھاؤ کیا قیامت کے دن تم میرے بوجھ کو اٹھاؤ گے لوگ کہتے آپ آرام کر لیں تو آپ فرماتے میں آرام کروں تو کل بروز قیامت کیا جواب دوں گا مجھ سے میری رایا کے بارے میں سوال ہوگا اور لوگوں کے اگر معاملات میں اگر کوئی کوتاحی ہو گئی تو میں کیا جواب دوں گا کردار فاروق اعظم ہمیں یہ فکر دے رہا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو صحیح طور پر نبھائے فرد سے معاشرہ بنتا ہے فرد بدل جائے تو معاشرہ بدل جاتا ہے اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں تو ہم اپنے کردار کو صحیح طور پر یا اپنی ذمہ داری کو صحیح طور پر نہیں نبھاتے حدیث پاک میں ہے کہ کل بروز قیامت ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا اس کے ماتحت کے بارے میں سوال ہوگا تو ہم اس بات کو تصور میں لائیں کہ کل بروز قیامت ہمارے گھر والوں کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا ہم نے اپنی رعیت یعنی اپنے گھر والوں کی اصلاح کی کیا کوششیں کی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اتنی بڑی ذمہ داری کے باوجود اپنی اولاد کی تربیت کا ایسا خیال فرماتے کہ ایک موقع پر اپنے بیٹے کو سزا دی ماں دوڑی دوڑی آئیں یعنی آپ کی زوجہ اور کہنے لگی میرے بیٹے کو آپ سزا کیوں دے رہے ہیں کیا ختم ہو گئی تو آپ نے فرمایا اس نے نئے کپڑے پہنے کنگا کیا تو اس کی چال میں غرور ٹپک رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس کے چلنے کے انداز میں غرور ہے تو میں نے سزا دی اور اس کے غرور کو ختم کر دیا اس قدر آپ اپنی اولاد کی تربیت پر توجہ دیتے اور آج ہم خود اپنی ذات سے بھی غافل ہیں اور اپنی اولاد کی تربیت سے بھی غافل ہیں آج کل کے ماں باپ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ بیٹا کہاں سے کما کر لاتا ہے بس دولت چاہیے چاہے وہ حرام کاروبار کرتا ہو چاہے حرام نوکری کرتا ہو چاہے بینک کے اندر سود کو لکھتا ہو بیٹھ کر حرام کماتا ہو انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں چاہے وہ جوا کھیلتا ہو یعنی مہذب جوئے سٹاک ایکسچینج میں جا کر جا کھیلتا ہو اسے جوئے کو جوہ نہیں سمجھتے ماں باپ کو کوئی پرواہ نہیں ماں باپ کو بس یہ فکر ہے کہ ہماری دنیا خراب نہ ہو ہمارا بچہ دنیا کے معاملات میں ہمارا کہنا مانے ہماری خدمت کرے نماز پڑھے نہ پڑھے جھوٹ بولے نہ بولے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہاں شادی ہو جائے اور شادی کے بعد اگر بیٹا بیوی بی کا ہو جائے تو ماں باپ پریشان ہوتے ہیں وظیفہ مانگتے ہیں کیا کریں بیٹا بیوی بی کا ہو گیا نوکری چھوڑ دے اور اگر گھر بیٹھ جائے تو پریشان ہوتے ہیں دعائیں کرتے ہیں روتے ہیں کاروبار میں نقصان کر دے تو ان کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں لیکن گناہ کرے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی اس بیکار زندگی کو ٹھکرا دیجئے کردار فاروق اعظم موجودہ دور کا علاج ہے ہم اپنے گھر سے اصلاح کے کام کو شروع کریں یہ ہماری زندگی بالکل بیکار ہے کہ جس میں نہ نماز کا ذوق ہے نہ ہماری اولاد نیکی کے راستے پر ہے آج ہم زندہ ہیں کل آنکھ بند ہو جائے گی یہ مال یہ مکان سب یہیں رہ جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیک اولاد کو ثواب جاریہ قرار دیا صدقہ کا قرار دیا تو نیک اولاد ہوگی تو صدقہ کا ہوگا ہماری اولاد کاش ایسی ہو جائے کہ جب ہم تحجد کی نماز کے لیے اٹھیں, کاش فجر کی نماز کے لیے اٹھیں, اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے تو بچہ بچہ ہمارے ساتھ اٹھا ہوا ہو مسجد میں نمازوں کی طرف جا رہے ہوں فجر کی نماز کے بعد قرآن کی آوازیں ہمارے گھر سے آ رہی ہوں تو آئیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت سے وابستہ ہو جائیے اور کردار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنانے کی کوشش کیجیے کتنے ایسے دل ہیں کہ جو فاروق اعظم سے محبت کرتے ہیں بسا اوقات ان کا تذکرہ سن کر آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں ہے hey کوئی جو یہ کہے کہ میں اپنی اولاد کو خادم فاروق اعظم بناؤں گا خادم فاروق اعظم کہ ہرگز یہ معنی نہیں کہ آپ اپنی اولاد کو اعلی تعلیم نہ دیں اعلی تعلیم کے انکار نہیں ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ آج ہم اپنے ماحول کو دیکھتے ہیں تو کالج کا جو ماحول ہے اس قدر گندا ماحول ہو چکا ہمارا کلچر اس قدر بے تہذیب ہو چکا کہ دنیاوی تعلیم تو دی جاتی ہے لیکن دین سے بندہ دور ہو جاتا ہے ہماری تو یہ صدا ہے اور یقیناً ہر ذی شعور مسلمان کی صدا ہونی چاہیے کہ ہمارا بچہ دنیاوی تعلیم حاصل کرے تو اسے قرآن و حدیث کا نور بھی ملے وہ قرآن و حدیث کو سمجھے وہ الحم سے لے کر بنناس کا قرآن کا ترجمہ جانتا ہو وہ شریعت کو سمجھتا ہو وہ رسول اللہ کی سیرت اور صحابہ کرام اور اہل بیتے اتحار کے کردار کو جانتا ہو اس کے چلنے سے اس کے پھرنے سے اس کی گفتگو سے تقوا جھلکتا ہو اگر یہ کردار ہم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ شاء تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ معاشرے کی ابتری دور ہو جائے گی لا تکنت میں رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اس مقصد میں اللہ تعالیٰ کامیابی نصیب فرمائے اور ہم سب کی اولاد کو اللہ رب العالمین ہم سب کو کردار فاروق اعظم اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ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 شیبوں کی تلاوت کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما یا ارحمد جنہوں نے ہم تک, تک خبر دی پر تحریر کیا یا انٹرنیٹ پر میسیجز کے ذریعے کسی بھی ذریعے سے تلا دی یا ابھی دل میں تمنا کر رہے ہیں مالک تمام کو اپنی بارگاہ میں تلاوت اور درود پاک کو قبول اور منظور فرما اے کریم مالک ہر ماہ خوش نصیبوں کے قرآن کو یہ سال ثواب کرتے ہیں آئندہ ماہ ہمارا نام بھی ان لوگوں میں شامل کر دے جو مکمل قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں یا ارحمن راسمین یا ارحم الراسمین یا ارحم الراسمین جو کچھ پڑھا گیا ہے مالک ہمارے عمل کے مطابق نہیں تیرے شاین شان سواب عطا فرما۔ فرماتے تیرے محروب علیہ السلاۃ والسلام امت کے غم میں آنسو بہانے والے ماں باپ سے بڑھ کر ہمیں چاہنے والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیتا نذرانات پیش کرتے ہیں قبول اور منظور فرما تمام انبیاء علیہ السلام تمام صحابہ علیہ مردوان خلاف راشدین بالخصوص سعید فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان کو ایسال کرتے ہیں قبول اور منظور فرمانا سیدنا عثمان غنی بکر صدیق سیدنا مولائے کائنات کو ایسال کرتے ہیں قبول اور منظور فرمانہ یا اس کا ابحم الراہین امیر طیبہ فائل الفاد کا شفت سیدنا سیدزہ مصب ابن عمیر عبداللہ ابن جہش شہیدان اوشد و بدر و حنین کی بارگاہ میں کرتے ہیں قبول اور منظور فرما یا اس ثواب خصوصی امام موسیٰ قاظم امام جعفر صادق امام باقر بالخصوص امام العاشقین امام زین العابدین ودی اللہ عنہ کو ایسائل کرتے ہیں قبول اور منظور فرما اس کا ثواب امام علی مقام امام عرش مقام امام سیدنا حسین امام سیدنا حسن امام سیدنا علی رضا حضور پر نور علیہ الصلات و السلام کے والدین کریمین تو گیبن تو اخرین کو اسحال کرتے ہیں قبول اور منظور فرمانا اس کا ثواب خصوصا فاطمت الزہرا شہداء کربلا شہدائے اسلام کو اسحال کرتے ہیں قبول اور منظور فرمانا اس کا پیروں کے پیر دستگیر روشن ضمیر محبوب سبحانی خواجہ خاجغان خاجہ حسن بصری خاجہ امام حسن عسکری خاجہ غریب نواز خاجہ یقوم الدین سیرانی محمد شاہ دلہ سرکار خطب عالم شاہ بوپاری فاضل شاہ جیلانی خیر الدین شاہ جیلانی سخی عبد الوہار شاہ جیلانی تمام جیلانی قادری تشتی نقش من شوہر رفاعی، سلاسل کے شاہ دین شیخ عبد الحق بھی، سیدی آل حضرت اور سے خصوصاً اس ماہ مبارک میں جو ہمارے آقا مفتی عالم اسلام حضور مفتی اعظم ہند کا ایس کرتے ہیں قبول اور مزہ خطب مدینہ علامہ شاہ احمد نورانی مفتی وقار الدین سیدنا نعیم مباعد غزالی زمان، مسلح الدین غزالی قاری مسلم الدینات مسلمین اسال ویسال قبول اور منظور فرمان بالخصوص درود پاک اور قرآن پاک کے ٹوکن پر جنہوں نے اپنے عزیز وقربا کے نام تحریر کیے ہیں انہیں اور پچھلے دنوں جو مرحوم محمد عثمان اور مرحوم محمد سلیم کو ایسال کرتے ہیں قبول اور منظور فرمان یا اللہ جو پہلے ایسی محفل میں شامل ہوتے تھے آج دنیا سے رخصت ہو گئے ان تمام کو ایسال کرتے ہیں قبول اور منظور فرمان اے کریم مالک جس عظیم تذکرے کو سماعت کر رہے تھے ان عظمت والی ہستی فضیلت والی ہستی سگی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے تجھ سے دعا کرتے ہیں تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ قرآن کے ایک ایک حرف سے جو دعا مانگی گئی جو شفا کا سوال کیا گیا جو برکت کی خیرات مانگی گئی جو کامیابی کی درخواست کی گئی کریم قرآن کے حروف کے صدقے سے جتنی دعائیں مانگی گئیں وہ سب کے سب قبول اور منظور فرما لے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا روشن کردار تو ہمیں مالک یہی کہتا ہے کہ اے دنیا کی زندگی بسر کرنے والے دھوکے کی دنیا کی زندگی بسر کرنے والے آخرت کی طرف تیرا میلان ہو آخرت کی تیاری کرنے والا ہو جا اے اللہ فاروق اعظم کے صدقے کے ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرم اے اللہ اس محفل میں فلم اگر کوئی بیمار ہے کسی بیماری کی شفا کا سوال لے کر حاضر ہوا ہے تو اے مالک اسے شفا عطا کر دے اے کریم اگر کوئی بے روزگار ہے اے اللہ تیرے خزانوں میں کس چیز کی کمی ہے تو مالک تو اس کے رسک حلال وسی اور آسان عطا کر دے اے اللہ کوئی ہمارا بھائی ہمارا عزیز اگر مقروض ہے تو اے اللہ عثمان غنی کے خزانے سے اس کا قرض اتار دے اے اللہ اے مالک اے حیو کب سگید امام حسین سگید فاروق اعظم عثمان غنی مولائے کی عظمتوں کا سکا امیر اتا اسلامی کالج کو اے اللہ اسلام کا عظیم مرکز بنا دے اے اللہ اس میں وہ نور داخل کر دے کہ ہر ہر لمحے اس کے نور اور فیض میں اضافہ در اضافہ در اضافہ ہوتا چلا جائے اور اللہ اس نور کے پھیلانے کا ہمیں ذریعہ بنا دے ہمیں قول و فیل کے تضاد سے بچا لے ہمیں سستی اور غفلت سے بچا دانائی عطا کر حکمت عملی عطا کریم کسی کو اپنی سلاح حیرت پر نازد ہوتا ہے کسی کو اپنی تعلیم پر نازد ہوتا ہے کسی کا عمل بہت زیادہ ہوتا ہے کسی کے پاس جو ہے وہ کارکن بہت ہوتے ہیں اے اللہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے نہ عمل ہے نہ اخلاص ہے نہ زیور تعلیم سے آرستہ ہیں اے کریم بس تیرے پیاروں کی نسبت سے یہ بیڑا اٹھا لیا ہے اے کریم تو اپنے بندوں کو مایوس نہیں لوٹاتا تیرا بندہ جیسے تجھ سے گھر گمان کرتا ہے تو اپنے بندوں کے گمان کو پورا کرتا ہے اے لاج رکھنے والے اے جھولوں کو بھرنے والے ہم گناہ کی لاج تیرے ہاتھ ہے اپنے پیاروں کے سد کے دنیا اور آفرت کی شاندار کامیابی عطا فرما جن کے فیضان نظر اور کرم سے یہ بہارے ہیں وہ گمان سے بڑھ کر شاندار کامیابی عطا کر دے اے کریم جو ایسی محفل کی دعوت نام کرتے ہیں جو دین کا درد محسوس کرتے ہیں جو دین کے لیے قربانی دیتے ہیں اے اللہ تو ان سب کی خدمت کو قبول فرما لے اور ہم سب کو بھی دین کی خدمت کا سچا جذبہ عطا کر دے اے حیو جو جو مانگا اپنے کرم سے عطا کر دے جو نہیں مانگ سکے اپنے فضل سے عطا کر دے بغداد اللہ کو ناپا قدموں سے پاک کر دے جس نے ہمارے بغداد کو کی کوشش کی مالک تو اسے اجاڑ اللہ جو مسلمانوں کو مٹانا چاہتا ہے تو اسے مٹا دے اے حیو قیوم رحمان اور رحیم نہ ماننے کا ڈھنگ نہ اللہ تیرے پیاروں کے صدقے اس محفل کا جو نام ہے کہ محفل برائے غیبی امداد اے کریم اس محفل میں جس نے ہاتھ کو بلند کیا ہے اس سب کی غیبی مدد فرما دے اس محفل کی دعوت عام کرنے والوں کو خوشیاں پہلے سے بڑھ کر اس کی دعوت عام کرنے کا جذبہ آتا فرما جب جب واپسی ہو یا اللہ اے اللہ ہمارے استاد محترم کو جلد شفا اٹا کر اور ہمارے درمیان یہ موجود ہوں ان کے فیوز اور برکات سے ہمیں مالا مال کر دے جب دمیں جب واپسی یا اللہ لبے ہو لا الہ الا اللہ محمد